رقص گاہ کی فضا بھاری بھاری ہو گئی تھی لیمپ دھندلے پڑتے جا رہے تھے مہمان گروہ در گروہ بلیڈ کھیلنے کے کمرے کی طرف کھسک رہے تھے ایک ملازم نے کرسی پر چڑھ کے کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے شیشہ ٹوٹنے کی آواز پر مادام بواری نے سر گھما کے دیکھا تو باغ میں کسانوں کے چہرے نظر آئے جو کھڑکی سے لگے ہوئے اندر ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے اس پر ایما کو برتو یاد آ گیا فام قدلے تالاب اور سیب کے درختوں کے نیچے مزدوروں کی سی پہنے ہوئے اپنے باپ کی تصویر اس کی نظروں میں پھرنے لگی اور اس نے اپنے آپ کو اسی پرانی شکل میں دیکھا کہ وہ مویشی خانے میں بیٹھی اپنی انگلی سے دودھ کے برتنوں میں سے ملائی نکال رہی ہے لیکن موجودہ لمحے کی درخشانی میں اس کی گزشتہ زندگی جو ابھی ابھی اتنی صاف نظر آ رہی تھی مدھم پڑھتے پڑھتے بالکل غائب ہو گئی اور ایما کو شک ہونے لگا کہ میں نے ایسی زندگی کبھی بسر کی بھی ہے یا نہیں وہ رقص گاہ میں بیٹھی تھی اور اس کے باہر باقی تمام چیزوں پر بس ایک سایہ سا چھایا تھا اس وقت وہ ہاتھ میں چاندی کی قلعی کا پیالہ پکڑے آدھی بند کیے اور دانتوں کے بیچ میں چمچا لیے شاہ دانے کا آئس کریم کھا رہی تھی اس کے قریب ایک عورت کے ہاتھ سے پنکھا گر پڑا ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا عورت کہنے لگی سوفے کے پیچھے میرا پنکھا گر پڑا ہے ذرا مہربانی فرما کر اٹھا دیجیے اس آدمی نے سر جھکا کے سلام کیا اور جب وہ ہاتھ بڑھانے لگا تو ایما نے دیکھا کہ اس نوجوان عورت نے کوئی تکونی سی طے کی ہوئی سفید سفید چیز اس کی ٹوپی میں ڈال دی آدمی نے پنکھا اٹھا کے بڑی تعظیم کے ساتھ عورت کے سامنے پیش کیا عورت نے ذرا سا سر جھکا کے شکریہ ادا کیا اور اپنا گلدستہ سونگھنے لگی رات کے ناشتے میں اسپین اور رائن کی شرابیں چوزے کا شوربہ، بادام کا شیرہ، پوڈنگ اور طرح طرح کے ٹھنڈے گوشت تھے جیلی رکابیوں میں رکھی تھر رہی تھی ناشتے کے بعد گاڑیاں ایک ایک کر کے چلنے لگی ململ کے پردے کا کونا اٹھا کے دیکھیں تو اندھیرے میں ان کی لالٹینوں کی روشنی جھلملاتی ہوئی نظر آتی تھی نشستیں خالی ہونے لگی مگر کچھ تاش کھیلنے والے اب بھی باقی رہ گئے تھے جا بجا باجا بجانے والے زبان پر رکھ رکھ کے انگلیوں کے سرے ٹھنڈے کر رہے تھے چارلز ایک دروازے سے کمر لگائے آدھا سو رہا تھا آدھا جاگ رہا تھا تین بجے نئی قسم کے ناچ شروع ہوئے ایما کو والز نہیں آتا تھا ویسے ہر آدمی یہی ناچ ناچ رہا تھا میدم موزائل وا درویلی بھی اور مارکوئس بھی اب صرف وہی مہمان رہ گئے تھے جو کوٹھی میں ٹھہرے ہوئے تھے یہی کوئی درجن بھر آدمی ہوں گے ناچنے والوں میں سے ایک جسے عام طور پر لوگ وائی کاؤنٹ کہتے تھے اور جس کی نیچی تراش والی واسکٹ سینے پر مڑھی ہوئی معلوم ہوتی تھی دوبارہ مادام بواری کے پاس آیا اور اسے ناچنے کے لیے کہا ساتھ ہی یہ بھی یقین دلایا کہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا اور آپ بڑی اچھی طرح ناچ لیں گی. انہوں نے آہستہ آہستہ ناچنا شروع کیا پھر ان کے قدم تیز ہوتے گئے وہ گول گول گھومنے لگے ان کے گرد ہر چیز گھوم رہی تھی لیمپ فرنیچر دیواروں پر لگے ہوئے تختے فرش سب چیزیں ایسے پھر رہی تھیں جیسے کیل پر تھالی دروازے کے قریب سے گزرتے ہوئے ایما کے لباس کا گھیر وائی کاؤنٹ کے پتلون میں الجھ گیا ان کی ٹانگیں آپس میں مل گئیں وائی کاؤنٹ نے نظریں جھکا کر ایما کی طرف دیکھا ایما نے پل کے اوپر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اس پر ایک دم سناٹا سا چھا گیا وہ رک گئی انہوں نے پھر ناچنا شروع کر دیا اور پہلے سے بھی تیز رفتار سے وائی کاؤنٹ اسے لیے لیے نظروں سے غائب ہو گیا اور گیلری کے آخر میں جا پہنچا ایما کا سانس پھول گیا تھا. وہ گرتے گرتے بچی اور ایک لمحے کے لیے وائی کاؤنٹ کے سینے پر اپنا سر ٹکا دیا اور پھر اسی طرح گول گول گھومتے ہوئے مگر ذرا ہلکی رفتار سے وہ ایما کو اس کی نشست پر واپس لے آیا وہ دیوار سے ٹیک لگا کے پیچھے جھک گئی اور ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ڈھک لی جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ دیوان خانے کے بیچ میں ایک عورت تپائی پر بیٹھی ہے اور تین ناچنے والے زمین پر گھٹنے ٹیکے اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اس نے وائی کاؤنٹ کو چن لیا اور وائلن پھر بجنا شروع ہو گیا ہر شخص ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا وہ ناشتے ہوئے ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے عورت نے اپنا جسم سخت کر رکھا تھا اور اس کی ٹھوڑی نیچے جھکی ہوئی تھی وائی کاؤنٹ کا انداز برابر ایک سا تھا بدن میں ہلکا سا خم کوہنی مڑی ہوئی تھوڑی آگے کو یہ عورت واقعی والز جانتی تھی وہ دونوں بڑی دیر تک ناشتے رہے اور باقی سب ناچنے والوں کو تھکا کے بٹھا دیا اس کے بعد لوگوں نے دو چار منٹ اور باتیں کی اور پھر شب بخیر بلکہ صبح بخیر کہ کے کوٹھی کے مہمان سونے چل دیئے چارل زینے کا کٹہرا پکڑ پکڑ کے گھسٹتا ہوا اوپر چڑھا اس کے گھٹنے اوپر کو بدن میں گھسے جا رہے تھے وہ متواتر پانچ گھنٹے تاش کی میزوں کے پاس تیر کی طرح سیدھا کھڑا کھیل دیکھتا رہا تھا اور اس کی ذرا بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ ماجرا ہے کیا چنانچہ جب وہ جوتے اتارنے لگا تو اطمینان کا بڑا لمبا سانس لیا ایما نے کندھوں پر شال اوڑھ لی اور کھڑکی کھول کے سر باہر نکال دیا رات اندھیری تھی اور بوندا باندھی ہو رہی تھی وہ گیلی گیلی ہوا میں سانس لینے لگی جس سے اس کی آنکھوں کے پپوٹے تر تازہ ہو گئے رقص کی موسیقی ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور وہ جاگتے رہنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اس پرتکلف زندگی کا فریب جس سے جلد ہی دست بردار ہونا پڑے گا تھوڑی دیر اور قائم رہ سکے پاؤ پھٹنے لگی وہ بڑی دیر تک کوٹھی کی کھڑکیوں کی طرف دیکھتی رہی اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ سب لوگ جنہیں اس نے کل شام دیکھا تھا کون کون سے کمروں میں ہیں وہ دلو جان سے چاہتی تھی کہ ان لوگوں کی زندگیوں سے واقفیت پیدا کرے ان کی تہ تک پہنچ جائے ان کے ساتھ گل مل جائے لیکن سردی کے مارے تھر تھر آ رہی تھی اس نے کپڑے اتارے اور چارلز کے پاس بستر میں دبک گئی جو بالکل غافل سو رہا تھا دوپہر کے کھانے پر بہت سے لوگ موجود تھے کھانا دس منٹ میں ختم ہو گیا شراب سرے سے پیش ہی نہیں کی گئی جس پر ڈاکٹر کو بڑا تعجب ہوا اس کے بعد میدا موزائل وہاں درویلیا نے ایک چھوٹی سی ٹوکری میں روٹی کے ٹکڑے جمع کیے اور انہیں آرائشی تالاب کے ہنسوں کے لیے لے گئی سب لوگ حرارت خانوں میں ٹہلنے چل دیے جہاں لٹکتے ہوئے گملوں کے نیچے عجیب و غریب پودے جن پر بڑے بڑے, بڑے بال تھے احراموں کسی شکل میں سر اٹھائے کھڑے تھے اور اوپر والے گملوں میں سے لمبی لمبی الجھی ہوئی ہری بیلیں نیچے لٹک رہی تھی جیسے بھری ہوئی بامبی میں سے سانپ نکل پڑے ہوں نارنگی کا باغیچہ دوسرے سرے پر تھا یہاں سے شاگرد پیشے کے مکانوں تک ایک ڈھکا ہوا راستہ جاتا تھا اس نوجوان عورت کا دل بہلانے کے لیے مارکس اسے استبل دکھانے لے گیا ٹوکری کی شکل کی آخوروں کے اوپر چینی کی تختیوں پر سیاہ حرفوں میں گھوڑوں کے نام لکھے ہوئے تھے جب کوئی آدمی کسی گھوڑے کی کوٹھری کے پاس پہنچ کے پچھ پچ کرتا تو گھوڑا دم ہلا لگتا جس کمرے میں ساز رکھا تھا اس کے تختے ایسے چمک رہے تھے جیسے کسی دیوان خانے کا فرش گاڑیوں کا ساز کمرے کے بیچ میں دو بلدار ستونوں کے پاس ڈھیر تھا اور دیوار کے برابر برابر لگاموں کے دہانے چابک مہمزیں زنجیریں ایک قطار میں لگی ہوئی تھی اس عرصے میں چارلس سائز سے گاڑی جوڑنے کو کہنے چلا گیا خدمت میں آداب بجا لائے اور توست کی طرف روانہ ہو گئے. چپ چاپ بیٹھی لڑکتے ہوئے پہیوں کو تک رہی تھی چارلز نشست کے بالکل دوسرے سرے پر بازو الگ کیے لگامے تھامے بیٹھا تھا اور چھوٹا سا ٹٹو اپنی وساد سے بڑے بموں میں جتا ہوا طاقتما چلا جا رہا تھا۔ ٹٹو کے پٹھوں پر لٹکتی ہوئی ڈھیلی لگامیں جھاگ سے گیلی ہو رہی تھی اور گاڑی کے پیچھے بندھا ہوا بکس اچھل اچھل کے برابر بھڑ بھڑ بھڑ بھڑ بول رہا تھا۔ یہ لوگ تیبور ویل کی چڑھائی پر تھے کہ یکا یک کچھ سوار ہونٹوں میں سگار دبائے قہقہے لگاتے پاس سے گزرتے چلے گئے۔ ایمہ کو خیال ہوا کہ ان میں سے ایک وائی کاؤنٹ ہے۔ نے فورن موڑ کے دیکھا تو افق پر بس اتنا نظر آیا کہ گھوڑوں کے دل یا پوئیاں چلنے کی بےتکی آواز کے ساتھ سر اٹھ اور گر رہے ہیں ایک میل آگے چل کر راسیں ٹوٹ گئیں اور انہیں رک کے ستلی سے مرمت کرنی پڑی لیکن مرمت کرنے کے بعد چارلز نے ساز پر ایک آخری نظر ڈالی تو دیکھا کہ ٹٹو کی ٹانگوں کے بیچ میں زمین پر کوئی چیز پڑی ہے اس نے جھک کر اٹھایا تو ایک شگار کیس نکلا جس پر ہرے ریشم کا ہاشیا تھا اور بیچ میں خاندان کا نشان بنا ہوا تھا جیسے بگھی کے دروازے پر ہوتا ہے اس میں تو دو شگار بھی ہیں وہ بولا چلو شام کو کھانے کے بعد کام آئیں گے تم سگار بھی پیتے ہو ایما نے پوچھا ہاں کبھی کبھی موقع مل جائے تو پی لیتا ہوں اس نے اپنا پایا ہوا خزانہ جیب میں رکھ لیا اور ٹٹو کو ہانک دیا جب وہ گھر پہنچے تو کھانا تیار نہیں تھا مادام برہم ہو گئی ناتاسی نے گستاخی سے جواب دیا کمرے سے نکل جاؤ ایما نے ڈانٹا دیکھتی ہی نہیں گئی کہ میں کس سے باتیں کر رہی ہوں کس سے نہیں دیکھو میں تمہیں تمبی کیے دیتی ہوں کھانے میں پیاس کا شوربا اور کھٹا گوشت تھا چارلس اور ایما آمنے سامنے بیٹھے تھے وہ خوشی کے مارے اپنے ہاتھ ملنے لگا اپنے گھر لوٹ کے کیسا اچھا معلوم ہو رہا ہے ناتاسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی چارلس اس بےچاری لڑکی سے ذرا شفقت کے ساتھ پیش آتا تھا جب اس کی پہلی بیوی مری ہے تو ان بیزار کو دنوں میں وہی اکثر شام کو پاس بیٹھ کے اس کا دل بہلایا کرتی تھی وہی سب سے پہلے اس کے پاس علاج کرانے آئی تھی اور اس جگہ اس سب سے پرانی ملاقاتی تھی کیا اسے بالکل ہی نکالے دے رہی ہو آخر اس نے پوچھا ہاں مجھے کون روکنے والا ہے ایما نے جواب دیا ان کا کمرہ ٹھیک ہونے لگا اور وہ باورچی خانے میں بیٹھ کے آگ تاپنے لگے چارز نے سگار پینا شروع کر دیا اس نے ہونٹ باہر کو نکال رکھے تھے گھڑی گھڑی تھوک رہا تھا اور ہر کش پہ جھٹکا کھاتا تھا تم اپنی طبیعت خراب کر لو ایما نے حکارت سے کہا اس نے سگار رکھ دیا اور دوڑ کے نل میں سے ٹھنڈا پانی نکال کے جلدی جلدی پیا ایما نے سگار کیس اٹھا لیا اور فوراً الماری میں پیچھے کو پھینک دیا اگلا دن بڑا لمبا گزرا وہ اپنے چھوٹے سے باغ میں انہیں راستوں پر ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی کبھی کیاریوں کے سامنے رک جاتی کبھی ٹٹی کے سامنے کبھی پادری کے مجسمے کے سامنے اور ان پرانی چیزوں کی طرف جن سے وہ بخوبی واقف تھی حیرت سے ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگتی رقص کا دن ابھی سے کتنا دور دراز معلوم ہو تھا وہ کیا چیز تھی جس نے پرسوں صبح اور آج شام میں اتنا فاصلہ پیدا دیا تھا وہ بھی ایسار کے سفر نے اس کی زندگی میں ایک گڑھا سا کھود دیا تھا جیسے بعض دفعہ رات ہی رات میں طوفان پہاڑوں میں بڑی بڑی دراڑیں ڈال دیتا ہے بہرحال وہ راضی برضا تھی اس نے بڑی پارسائی اور دینداری کے ساتھ اپنا حسین لباس طے کر کے الماری میں رکھ دیا یہاں تک کہ اتلس کے جوتے بھی جن کے تلے رقص گاہ کے فرش کے چکنے موم سے زرد ہو گئے تھے اس کا دل بھی انہی کی طرح تھا مال و دولت سے رگڑ کھا کر اس پر بھی کوئی چیز چپک گئی تھی جو اب چھٹ نہیں سکتی تھی غرض کے اس رخص کی یاد ایما کے لیے ایک مشغلہ بن کے رہ گئی بدھ کا دن آتا تو وہ صبح کو جاگتے ہی اپنے دل میں کہتی او ہو آج ہی کے دن میں وہاں تھی ایک ہفتہ ہو گیا پندرہ دن ہو گئے تین ہفتے ہو گئے اور آہستہ آہستہ کر کے اس کے حافظے میں چہرے گڈمڈ ہوتے چلے گئے وہ ناچ کی دھن بھول گئی اب اسے وردیاں اور عہدوں کے نشانات بھی اتنے صاف نہیں دکھائی دیتے تھے کچھ تفصیلات تو اس کے دماغ سے محب ہو گئی مگر ایک حسرت باقی رہ گئی اکثر جب چارلز باہر ہوتا تو ایما الماری کے اندر کپڑوں کی تہوں میں سے وہ ہرا ریشمی سگار کیس نکال لیتی جو اس نے وہاں چھپا رکھا تھا وہ اسے غور سے دیکھتی اسے کھولتی بلکہ اندر سے سونگتی جس میں سے تمباکو کی خوشبو کے ساتھ ملی جلی ایک اور لطیف سی خوشبو آتی یہ تھا کس کا وائی کاؤنٹ کا شاید یہ اس کی محبوبہ کا تحفہ تھا یہ چھوٹی سی حسین سوگات لوگوں کی نظروں سے چھپا کر گلاب کی لکڑی کے چوکھٹے پر بنی گئی تھی اسے تیار کرنے میں کئی گھنٹے لگے تھے اور اس پر اداس اور دلگیر گیر بننے والی کے ملائم ملائم گھونگریالے بال لٹک رہے تھے کپڑے کے اوپر ٹانکوں میں محبت کی روح کھینچ آئی تھی جتنی دفعہ سوئی کپڑے پر لگتی ہر بار کوئی نہ کوئی یاد یا امید وہاں سب تھوتی چلی گئی تھی اور ان سب آپس میں گندھے ہوئے ریشمی تاگوں میں بس ایک ہی خاموش جذبہ رواں دواں تھا اور پھر ایک دن صبح کو وائک آؤنٹ اس کو اپنے ساتھ لے گیا تھا جب یہ سگار کیس آتش کے چوڑے تختے پر گلدستوں اور گھڑیوں کے درمیان رکھا تھا ان دونوں عاشق و معشوق میں کیا باتیں ہوئی تھیں ایما توست میں تھی اور وہ اب اتنی دور پیرس میں تھا یہ پیرس کس قسم کی جگہ ہے کیسا مبم نام ہے اس نے یہ نام محض لطف لینے کی خاطر کئی دفعہ ہلکے ہلکے دہرایا یہ نام اس کے کانوں میں ایسے بچتا تھا جیسے کسی زبردست گرجا کی گھنٹی اس کی آنکھوں کے سامنے بلکہ موم روغن کی شیشیوں کے لیبلوں تک پر چمکتا رہتا تھا رات کو جب ڈاک کے ہرکارے گاڑیوں میں اپنے گانے گاتے ایما کی کھڑکیوں کے نیچے سے گزرتے تو اس کی آنکھ کھل جاتی اور وہ لوہے سے مڑے ہوئے پہیوں کی آواز بغور سننے لگتی جو گاڑیوں کے کچی سڑک پر پہنچنے کے بعد مٹی کی وجہ سے دب کے رہ جاتی ایما دل میں کہتی یہ گاڑیاں کل وہاں ہوں گی اور وہ تصور میں گاڑیوں کا پیچھا کرنے لگتی پہاڑیوں پر چڑھتی اترتی گاؤں میں سے گزرتی ستاروں کی روشنی میں بڑی بڑی سڑکوں پر چلتی ایک غیر معین فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیشہ ایک مبہم سا مقام آ جاتا جہاں اس کا خواب ختم ہو جاتا اس نے پیرس کا نقشہ خرید لیا اور اس پر اپنی انگلی رکھ کر سارے شہر میں سیر کرتی پھری۔ وہ سایہ دار سڑکوں پر گھومتی ہر ہر موڑ پر رکتی سڑکوں کی لکیروں کے درمیان مکانوں کی نمائندگی کرنے والے سفید سفید مربوں کے سامنے ٹھہرتی آخر وہ اپنی تھکی ہوئی آنکھیں بند کر لیتی اور اندھیرے میں دیکھتی کہ لمپوں میں گیس کے شولے ہوا سے پھڑپڑا رہے ہیں اور تھیٹروں کے ستونوں کے سامنے بگھیوں کی سیڑھیاں کھٹر کھٹر کرتی ہوئی نیچے کی طرف جا رہی ہیں وہ عورتوں کے ایک رسالے لاگور سلف دے سالوں کی خریدار بن گئی ان رسالوں میں وہ نئے کھیلوں گھڑ دوڑوں اور دعوتوں کے حال بڑے شوق سے پڑتی اور ایک لفظ تک نہ چھوڑتی اسے گانے والیوں کے پہلی دفعہ اسٹیج پر آنے اور نئی دکانوں کے کھلنے تک سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی وہ نئے سے نئے فیشنوں بہترین درزیوں کے پتوں اور اوپیرا کے دنوں سے واقف تھی سیو کے ناولوں میں وہ فرنیچر کا بیان بڑی توجہ سے پڑتی بالزاک اور کے ناولوں میں اپنی خواہشات کی خیالی ڈھونڈتی کھانے کی میز پر بھی کتاب اس کے برابر رکھی رہتی چارلز کھانا کھاتے ہوئے اس سے باتیں کرتا جاتا اور وہ ورق الٹتی رہتی ناول پڑھتے ہوئے اس کے دماغ میں وائی کاؤنٹ کی یاد ہمیشہ تازہ ہو جاتی وہ اس کا مقابلہ ان خیالی شخصیتوں سے کرتی لیکن وائی کاؤنٹ جس دائرے کا مرکز تھا وہ آہستہ آہستہ اس کے چاروں طرف اور پھیلتا چلا گیا اور اس کے سر کے گلد جو نورانی حالات پاس سے غائب ہو کر بہت وسیع ہو گیا اور ایما کے دوسرے خوابوں کو روشنی پہنچانے لگا سمندر سے بھی دھندلا دھندلا پیرس ایما کی آنکھوں کے سامنے شنگ فضا میں لپٹا ہوا جھلملانے لگا مگر اس ہنگامے اور شور و شغب میں جو بہت سی زندگیاں حرکت کر رہی تھی وہ مختلف حصوں میں بٹی ہوئی تھی اور واضح تصویروں کے لحاظ سے الگ الگ منقسم تھیں ایما کو صرف دو یا تین تصویریں اچھی طرح نظر آتی تھیں جنہوں نے باقی سب کو چھپا رکھا تھا اور بذات خود ساری انسانیت کی نمائندگی کر رہی تھیں سفیروں کی دنیا آئینوں کی قطاروں سے مزین دیوان خانوں میں مخمل کے زرتار ہاشیوں والی بیزوی میزوں کے گرد روغندار دار فرشوں پر حرکت کرتی تھی یہاں لمبے لمبے دامنوں والے لباس تھے گہرے گہرے اسرار و رموس تھے مسکراہٹوں کے پیچھے روحانی اذیتیں چھپی ہوئی تھیں اس کے بعد بیگموں اور نوابزادیوں کی جماعت آتی تھی یہ سب زرد رو تھیں سب صبح کے چار بجے اٹھتی تھیں معصوم صورت اور فرشتہ خصلت عورتیں انگریزی جھالروں والا پیٹی کوٹ پہنتی تھیں مرد ظاہر میں تو یوں ہی بےتکے سے نظر آتے تھے لیکن دراصل بڑی فطانت کے مالک تھے یہ اور بات ہے کہ لوگوں پر ان کے جوہر نہ کھلے ہوں وہ تفریحی پارٹیوں میں گھوڑوں کو دوڑاتے دوڑاتے ادموع کر دیتے تھے گرمیوں کا موسم باڈن میں گزارتے تھے اور چالیس سال کے قریب پہنچ کے کسی مالدار نواب کی وارثا سے شادی کر لیتے تھے ریستورانوں کے الگ کمروں میں جہاں آدھی رات کے بعد موم بتیوں کی روشنی میں کھانا کھایا جاتا ہے ادیبوں اور ایکٹریسوں کا پچمیل ہجوم رنگ رلیاں مناتا تھا یہ لوگ بادشاہوں کی طرح روپیہ لٹاتے تھے اور ایک عجیب و غریب مثالی اور آرزو مندانہ جنون میں مبتلا تھے یہ طرز زندگی سب سے ماورا تھا آسمان اور زمین کے درمیان معلق طوفانوں سے گھرا ہوا ایک علم اور ایک رفت اپنے اندر لیے باقی دنیا کا اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا اور نہ اس کی کوئی مخصوص جگہ تھی جیسے اس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو علاوہ بری چیزیں ایمہ سے جتنی قریب ہوتی اس کے خیالات ان سے اتنی ہی دور بھاگتے اپنے آس پاس کا سارا ماحول بیزار کن دیہات متوسط طبقے کے احمق لوگ زندگی کی بے رنگی یہ سب چیزیں اسے استثنائی معلوم ہوتی محض ایک خاص اتفاق جس میں وہ آپ پھنسی تھی اور اسے آگے جہاں تک نگاہ کام کرتی عشق و محبت اور خوشیوں کی نا کنار سر اپنی تمنا کے جوش میں اس نے دل کی مسرتوں کو عیش و عشرت کی سے کر دیا اور جذبے کی لطافت کو ظاہری رکھ رکھاؤ کی نفاست سے کیا ہندوستانی پودوں کی طرح محبت کو بھی ایک خاص مٹی ایک خاص درجۂ حرارت کی ضرورت نہیں ہوتی چاندنی میں ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں چاندنی میں ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں ہم آخوشیاں سپر دیدہ ہاتھوں پر بہتے ہوئے آنسو جسم کی ساری گرم جوشیاں اور پیار کی ساری اداسیاں اسی طرح بھی سکون اور سے لبریز عالیشان قلعوں کی شہ نشینوں ریشمی پردوں اور دبیز قالینوں والی خلوت گاہوں پھولوں سے کھیل کھلاتے ہوئے گلدانوں محتابی پر بچھی ہوئی مسحریوں سے الگ نہیں کی جا سکتی اور نہ جگمگاتے ہوئے جواہرات اور وردیوں کی آنبان سے روز صبح کو جو لڑکا گھوڑی کی مالش کرنے آیا کرتا تھا وہ لکڑی کے تلوں والے بھاری بھاری جوتوں سمیت دو میں سے گزرتا تھا۔ اس کی قمیض میں سراخت تھے اور اس کے پیر جورابوں سے محروم رہتے تھے۔ یہ تھا وہ گھٹنوں گھٹنوں تک کی بلجز پہننے والا سائز جس پر ایما کو قناعت کرنی پڑتی تھی۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد وہ پھر سارے دن نہیں آتا تھا۔ چارلز گھر واپس آکے کے خود ہی گھوڑی کو تھان پر لے جاتا، زین کھولتا، اگاڑی پچھڑی لگاتا اور ملازمہ سوکھی ہوئی گھاس کا گٹھھر لا کے جیسے بھی برا بھلا بن پڑتا۔ اخور میں ڈال دیتی ناتاشیا آسووں کے دریا بہاتی ہوئی توس سے رخصت ہو گئی تھی ایمہنا نے اس کی جگہ ایک 14 سال کی بھولی بھالی شطر والی یتیم لڑکی کو نوکر رکھ لیا اس نے نئی ملازما کو سوتی ٹوپیاں پہننے کی سخت ممانعت کر دی اسے اپنے آپ کو سیغیر غائب میں مخاطب کرنا پانی کا گلاس تشتری میں رکھ کے لانا کمرے میں داخل ہونے سے پہلے کھٹ خٹ کھٹانا، کلف لگانا استری کرنا اور اپنے آپ کو کپڑے پہنانا سکھایا وہ اسے مکمل خواص بنانا چاہتی تھی لڑکی نے کان تک نہ ہلایا اور چپ چاپ سب حکم مانتی رہی کہ اسے کہیں الگ نہ کر دیا جائے چونکہ مادام الماری کی تالی عام طور سے اس کے پاس چھوڑ دیتی تھی اس لیے وہ روز رات کو تھوڑی سی شکل نکال لیا کرتی اور دعا مانگنے کے بعد بستر پہ لیٹ کے کھایا کرتی کبھی کبھی وہ تیسرے پہر کو سائیسوں سے گپ شپ کرنے چلی جاتی اس وقت مادام اوپر اپنے کمرے میں ہوتی وہ اوپر سے کھلا ہوا ڈریسنگ گاؤن پہنتی تھی اور اس کے شالی بوٹس میں سے سونے کے تین بٹنوں والا چنٹ دار زے ر جامہ دکھائی دیتا رہتا تھا۔ پیٹی کے بجائے وہ ایک بٹا ہوا ٹپکا باندھتی تھی جس میں بڑے بڑے پھندنے تھے اور اس کے چھوٹے چھوٹے یاقوتی رنگوں کے جوتوں پر فیتے کے بڑے بڑے پھول لگے ہوئے تھے جو اس کے پیروں پر پڑے رہتے تھے۔ حالانکہ کوئی خط لکھنے کو تھا ہی نہیں لیکن اس نے قلم، لفافے، قلمدان اور ایک جاذوبوں کی کاپی خریدی تھی۔ وہ اپنی الماری جھاڑتی اور آئینے میں اپنی شکل دیکھتی پھر کوئی کتاب اٹھا لیتی مگر پڑھتے پڑھتے خواب دیکھنے لگتی اور کتاب اس کے گھٹنوں پر جاگر اس کی دلی تمنا تھی کہ یا تو سفر کرے یا اپنے اسکول میں واپس پہنچ جائے ایک طرف تو وہ چاہتی تھی کہ مر جائے اور دوسری طرف چاہتی تھی کہ پیرس میں جا کے رہے اور دونوں باتیں بیک وقت برف پڑتا ہو یا میں برستا ہو چارلز کو گاؤں, در گاؤں مارے مارے پھرنا ضرور تھا وہ کسانوں کے گھر آملیٹ کھاتا گیلے گیلے بستروں میں ہاتھ ڈالتا اپنے چہرے پر فست کے خون کی گرم گرم دھارے سلف چیوں کا معائنہ کرتا گندے گندے کپڑے الٹتا پلٹتا غرض کے یہ تھے اس کے دن بھر کے دن کام لیکن روز شام کو اسے دھڑ دھڑ جلتی ہوئی آگ وقت پر تیار کھانا آرام کرسیاں اور ایک خوش لباس عورت مل جاتی جس کی تر تازہ خوشبو دل پر جادوسا کرتی تھی حالانکہ یہ پتا نہیں چلتا تھا کہ یہ عطر آتا کہاں سے ہے یا پھر اس کی خال ہی قمیص کو معتر رکھتی ہے ایما طرح طرح کی توجہات سے چارلز کا دل موہ لیتی تھی کبھی تو وہ موم بتیوں کے اوپر کاغذ کے فانوس نئے طریقے سے سجاتی کبھی اپنے لباس پر جھالر تبدیل کر لیتی یا کسی سیدھے سادھے کھانے کا بڑا عجیب و غریب نام تجویز کرتی جسے ملازمہ نے بگاڑ دیا ہوتا لیکن چارلز آخر تک چٹخارے لے کے کھاتا رہتا رواں میں ایما نے کچھ عورتوں کو گھڑی کی زنجیر میں کا گچھے کا گچھا لٹکائے دیکھا تو اس نے بھی تاویز خرید لیے آتشدان کے اوپر رکھنے کے لیے اس نے شیشے کے دو نیلے زرف منگوائے اور کچھ دن بعد اسے سینے پھرونے کا سامان رکھنے کے لیے ہاتھی دانت کے صندوقچے اور چاندی کی کلئی والے انگشتانے کی ضرورت پڑی یہ نفاستیں جتنی کم چارلز کی سمجھ میں آتی اتنا ہی زیادہ وہ ان پر مفتوں ہوتا ان کی وجہ سے اس کے احساسات کی لذت اندوزی اور اس کے گھر بار کے آرام میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہ چیزیں اسے سنہرے سنہرے ریت کی طرح معلوم ہوتی جو اس کی زندگی کے پتلے اور تنگ راستے پر یہاں سے وہاں تک بچھا ہو۔ وہ بالکل تندرست تھا اور تندرست نظر بھی آتا تھا۔ اس کی شہرت مضبوطی سے قائم ہو چکی تھی۔ گاؤں والے اسے عزیز رکھتے تھے کیونکہ اس میں غرور نام کو بھی نہیں تھا۔ بچوں کو بڑے پیار سے تھپکتا تھا۔ شراب خانے کبھی نہیں جاتا تھا۔ اور علاوہ ازیں اس کے اخلاق پر لوگوں کو پورا اعتماد تھا۔ نزلہ اور سینے کی بیماریوں کے علاج میں اس نے خاص کامیابی حاصل کی تھی۔ اسے مریضوں کے مر جانے سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ چنانچہ وہ محض سکون آور دوائیں دیا کرتا تھا اور قیا آور دوائیں، پیروں کا غسل یا جو صرف کبھی کبھی تجویز ہوتی تھی۔ مگر یہ بات نہیں تھی کہ اسے چیر پھاڑ سے ڈر لگتا ہو۔ فصد کھولتا تو گھوڑوں کی طرح آدمیوں کے بدن میں سے بھی ڈھیروں خون نکال لیتا اور दांत باہر کھینچنے کے لیے تو اس کی کلائی میں دو کسی طاقت تھی علم طب کی جدید دریافتوں سے باخبر رہنے کے لیے وہ لاریوش میدیکال کا خریدار بن گیا ایک نیا رسالہ تھا جس کے قواعد و ضوابط اس کے پاس بھیجے گئے تھے کھانے کے بعد چارلز اسے تھوڑا بہت پڑھا کرتا مگر پانچ منٹ میں ہی کمرے کی گرمی کھانے کے اثرات سے مل کر اسے سلا دیتی اور وہ تھوڑی ہاتھوں پر رکھے اپنے بال گھوڑے کی عیال کی طرح لیمپ کی پیندی تک پھیلائے یوں ہی بیٹھا رہتا ایما اس کی طرف دیکھتی اور نا امید ہو کر اپنے کندھے جھٹک دیتی اور کچھ نہیں تو اس کا شوہر کم سے کم گٹھل جذبات والے انہی لوگوں میں ہوتا جو رات رات بھر مطالعے میں غرق رہتے ہیں اور آخر جب ساٹھ سال کے ہو جاتے ہیں تو گٹھیا کی عمر شروع ہو جاتی ہے تو ان کے ڈھیلے ڈھیلے بدقتا سیاہ کوٹوں پر تمغوں کی قطاریں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں ایسا کیوں نہ ہوا ایما کا دل چاہتا تھا کہ یہ بواری کا نام جو خود اس کا بھی نام تھا مشہور و معروف ہوتا کتب فروشوں کی الماریوں میں نظر آتا اخباروں میں بار بار چھپتا سارا فرانس اس سے واقف ہوتا لیکن چارلز کے دل میں کوئی उमंग ہی نہیں تھی ایو تو کہ ایک ڈاکٹر نے جسے سے ابھی تھوڑے دن ہوئے طبی مشورے کے ضمن میں اس کی ملاقات ہوئی تھی بالکل مریض کے پلنگ کے پاس تمام رشتہ داروں کے سامنے چارلز کی تحقیر کی تھی جب اس نے شام کو یہ واقعہ ایمہ کو سنایا تو ایمہ نے اس ڈاکٹر کو بہت برا بھلا کہا چارلز کے دل پر بڑا اثر ہوا وہ آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور ایما کی پیشانی پر بوسا دیا مگر ایما شرم کے مارے آگ بگولا ہو گئی تھی اس کے دل میں ایک وحشیانہ خواہش امڑ رہی تھی کہ اٹھ کے, چارلز کے چاٹا لگائے۔ اس نے دوباری میں جا کے کھڑکی کھول دی اور اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے تازہ ہوا میں سانس لینے لگی عجب آدمی ہے عجب آدمی ہے وہ اپنا ہونٹ کاٹتے ہوئے آہستہ آہستہ کہنے لگی ویسے بھی اسے چارلز پر بہت جھنجلا ہونے لگی تھی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا انداز بھی روز بروز اور بے ڈنگا ہوتا چلا جا رہا تھا نقل کے وقت وہ اور کچھ نہیں تو بیٹھا خالی بوتلوں کی کاگے ہی کاٹتا رہتا کھانا کھانے کے بعد زبان سے دانت صاف کر لیتا شوربہ پیتے ہوئے ہر چمچے کے ساتھ اس کے حلق سے غرغر غرغر کی آواز آتی اس کی آنکھیں تو ہمیشہ سے ہی چھوٹی چھوٹی تھیں لیکن اب چونکہ وہ موٹا ہوتا جا رہا تھا اس لیے ایسا معلوم ہوتا جیسے پھولے پھولے کلے آنکھوں کو ہٹاتے ہٹاتے تن پٹیوں کے پاس پہنچائے دے رہے ہیں. بعض دفعہ وہ اس کی بنیان کے لال کنارے اس کی میں کھوژ دیتی گلوبند کو ٹھیک طرح سے پھر باندھ دیتی اور اگر وہ میلے دستانے پہننے والا ہوتا تو انہیں اٹھا کے پھینک دیتی وہ سمجھتا کہ یہ میری خاطر ہو رہی ہے لیکن ایسا نہیں تھا ایما کی یہ سب باتیں اپنے لیے تھی یہ بھی اس کی خود پرستی اور آسابی سوزش کا ایک اظہار تھا کبھی کبھی وہ اسے بتاتی کہ میں نے کیا پڑھا ہے مثلا کسی ناول یا نئے ڈرامے کا کوئی ٹکڑا یا طبقۂ عمرہ کا کوئی واقعہ جو اس نے اخبار میں پڑھا ہو کیونکہ بہرحال چارلس کچھ نہ کچھ تو تھا ہی اور نہ صحیح تو ایک ہر وقت کھلا ہوا کان ہی سہی ہر وقت حاصل ہو سکنے والی تعریف و تحسین ہی سہی وہ بیٹھے بیٹھے اپنے کتے ہی سے باتیں کیا کرتی اسے تو آتشدان کی لکڑیوں اور گھڑی کے لٹکن تک کو اپنا مہرَم راز بنا لینے میں کوئی اعتراض نہ ہوتا مگر اپنے دل میں وہ انتظار کر رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی بات واقع ہو ان ملاحوں کی طرح جن کا جہاز برباد ہو گیا ہو وہ مایوس نظروں سے اپنی زندگی کی تنہائیوں کا جائزہ لیا کرتی اور دور افق کے دھندلکوں میں کسی سفید بادبان کا نشان ڈھونڈا کرتی اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ اتفاق کب آئے گا اور کیا ہوگا کون سی ہوا اسے لائے گی کون سے ساحل کی طرف لے جائے گی کوئی چھوٹی موٹی کشتی ہوگی یا عظیم الشان جہاز اس میں درد و کرب کے انبار لگے ہوں گے یا مسرتوں کے ڈھیر لیکن روز صبح جب اس کی آنکھ کھلتی تو اسے امید ہوتی کہ یہ بات آج ضرور ہوگی ہر ہر آواز پہ اس کے کان کھڑے ہو جاتے ایک دم سے چونک کے اٹھ کھڑی ہوتی اور تعجب کرنے لگتی کہ وہ بات ہوئی کیوں نہیں پھر سورج ڈوبنے کے وقت وہ ہمیشہ اور بھی مخموم ہو جاتی اور بے صبری سے اگلے دن کا انتظار کرنے لگتی باہر آ گئی گرم دن شروع ہونے کے ساتھ ساتھ جب ناش پاتی کے پیڑوں پر پھول آنے لگے تو اسے کچھ دن تک سانس کی بیماری رہی جائی کا مہینہ شروع ہوا تو وہ دن گننے لگی کہ اب اکتوبر میں کتنے ہفتے رہ گئے ہیں اسے خیال تھا کہ شاید وہ بھی اشار میں مار کو وا کے یہاں کوئی ناچ ہو لیکن سارا ستمبر گزر گیا اور نہ تو وہاں سے کوئی خط آیا نہ کوئی آدمی اس نا امیدی سے جو بے لطفی پیدا ہوئی اس کے بعد ایما کا دل ایک دفعہ پھر خالی رہ گیا اور وہی دنوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا چنانچہ ایک کے بعد دوسرا دن آتا اور نکل جاتا سب کے سب ایک سے بے حرکت بے فیض دوسرے لوگوں کی زندگیاں چاہے کتنی ہی بے رنگ کیوں نہ ہوں لیکن کم سے کم ان کے اندر کسی نہ کسی بات کے واقع ہونے کا امکان تو موجود تھا ایک غیر معمولی واقعے کے بے حد و حساب نتائج ہوتے تھے اور پس منظر تو بدل ہی جاتا تھا لیکن ایما کی زندگی میں کچھ ہوتا ہی نہ تھا خدا کی مرضی ہی یہ تھی مستقبل ایک تاریخ دالان تھا جس کے آخر میں دروازہ مضبوطی سے بند تھا اس نے موسیقی چھوڑ دی باجا بجانے سے فائدہ ہی کیا تھا اس کے نغمے کون سنے گا چونکہ یہ ناممکن تھا کہ وہ مخمل کا چھوٹی چھوٹی آستینوں والا لباس پہنے کسی مجلس میں ایک بہترین پیانو کے ہاتھی والے سروں پر ہلکے ہلکے انگلیاں چلا رہی ہو اور سرور مدھم مدھم آواز ہوا کی طرح اسے اپنے چاروں طرف محسوس ہو رہی ہو اس لیے مشق میں جان کھپانا لا حاصل تھا اس نے تصویریں بنانے کا گتہ اور کاڑھنے کا سامان الماری میں ڈال دیا فائدہ ہی کیا تھا سینے پیرونے سے بھی اسے چڑ ہو گئی اور دل میں سوچا کہ اب تو میں نے ساری کتابیں پڑھ لی بس وہ بیٹھی آگ میں چمٹا تپاتی رہتی یا میں برستے ہوئے دیکھتی رہتی جب اتوار کو شام کی نماز کے لیے گھنٹیاں بچتی تو وہ کیسی مغموم ہو جاتی ٹوٹی ہوئی گھنٹی کی ہر آواز کو وہ بے کیف توجہ کے ساتھ سنتی کسی چھت پر کوئی بلی آہستہ آہستہ چلتے چلتے رک جاتی اور سورج کی زرد زرد کرنوں میں اپنی کمر اوپر اٹھا دیتی سڑک پر ہوا گرد کے بادلوں کے بادل اڑاتی بعض دفعہ کہیں بہت دور کوئی کتہ رونے لگتا۔ और घंटी सुर से सुर मिला के अपनी एक सी टनटन टनटन बराबर जारी रखती जो खेतों के ऊपर जाके गायब हो जाती लेकिन इतने में गिरजा से लोग निकलने लगते मोम लगे हुए भारी भारी जूते पहने औरतें नई नई कमी फड़काते हुए किसान उनके आगे आगे नंगे सर उछलते हुए बच्चे ये सब लोग अपने अपने घर जा रहे होते और पांच छे आदमी جو ہمیشہ وہی کے وہی ہوتے سرائے کے فاٹک کے سامنے ٹھہر کے سورج ڈوبنے تک کوئی کھیل کھیلتے رہتے جاڑا بہت کڑا کے پڑا ہر روز صبح کو کھڑکیاں پالے سے ڈھکی ہوتی اور ان میں سے چھن چھن کے جو روشنی آتی وہ ایسی دھندلی ہوتی جیسے روغنی شیشے میں سے آتی ہے بعض دفعہ تو دن بھر اس روشنی میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی لیمپ چار ہی بجے سے جل جاتے موسم صاف ہوتا تو وہ باغ میں چلی جاتی گرم کلوں پر اوس ایک نقرئی ہاشیا سا چھوڑ جاتی اور ایک پودے سے دوسرے پودے تک لمبے لمبے صاف شفاف تاگے پھیلے ہوتے کسی چڑیا کی آواز تک نہ آتی ایسا محسوس ہوتا جیسے ہر چیز سو رہی ہے ٹٹی پھوس سے ڈھکی ہوئی معلوم ہوتی دیوار کی منڈیر کے نیچے انگور کی بیل ایک لمبا چوڑا بیمار سانپ نظر آتی جس کے قریب پہنچیں تو کئی کئی پیروں والے کیڑے اس پر رینگتے دکھائی دیتے جھاڑیوں کے قریب سنوبر کے نیچے جو پادری تکونی ٹوپی اوڑے کھڑا مناجات کی کتاب پڑھ رہا تھا اس کا دایا پیر ضائع ہو گیا تھا بلکہ پلاسٹر تک سے کورے کی وجہ سے چھلکے اترنے لگے تھے اور پادری کے چہرے پر سفید سفید داغ پڑ گئے تھے پھر وہ دوبارہ اوپر جا کے اپنا کمرہ بند کر لیتی اور آگ پر کوئلے ڈال دیتی آتش کی گرمی سے وہ بے ہوش سی ہو جاتی اور اس کی اکتا ہٹ اور باری ہمیشہ سے زیادہ بڑھ جاتی اس کا جی چانے لگتا کہ نیچے جا کے ملازمہ سے باتے کروں لیکن شرم کے مارے ایسا نہ کر سکتی۔ اسکول اس کا ماستر روزانہ اسی وقت مڑی ہوئی کالی ٹوپی پہنے اپنے مکان کا دروازہ کھولتا اور گاؤں کا سپاہی خمیز پر تلوال لگائے سامنے سے گزرتا۔ صبح شام دونوں وقت ڈاگ گاڑیوں کے گھوڑے تین تین کی قطاریں سڑک پار کر کے تالاب میں پانی پینے جاتے۔ وقتن فوقتن کسی شراب خانے کے دروازے کی گھنٹی بج اٹھتی اور ہوا تیز چل رہی ہوتی تو حجام کی دکان کے باہر نشان کے طور پر پیتل کے جو چھوٹے چھوٹے تسلے لگے ہوئے تھے ان کے دونوں ڈنڈوں کے چرچڑانے کی آواز سنائی دینے لگتی اس دکان میں آرائش کے طور پر کھڑکی کے شیشوں میں کپڑوں کے فیشن کی ایک پرانی تصویر چپکی ہوئی تھی اور ایک زرد بالوں والی عورت کا مومی مجسمہ رکھا تھا یہ حجام بھی یہی رونا رویا کرتا تھا کہ میرا کام نہیں چلتا میرا وقت یوں ہی برباد ہو رہا ہے مجھے آئندہ کوئی امید نظر نہیں آتی اور یہ خواب دیکھا کرتا تھا کہ کسی بڑے شہر مثلاً روا میں بندرگاہ سے اوپر کی طرف تھیٹر کے قریب میری ایک دکان ہو غرض وہ دن بھر یہی سوچتا ہوا مغموم صورت بنائے گاہکوں کے انتظار میں میئر کے دفتر سے لے کر گرجا تک ادھر سے ادھر ٹہلتا رہتا مادام بواری نظر اٹھا کے دیکھتی تو اسے کانوں تک ٹوپی مڑے موٹے جھوٹے کپڑے کی باسکٹ پہنے چوکیدار کی طرح ہمیشہ اپنی جگہ پاتی کبھی کبھی تیسرے پہر کو ایما کے کمرے کی کھڑکی کے باہر ایک آدمی کا سر سے آہستہ آہستہ فوراً ناچ کی دھن شروع ہو جاتی اور ارگن باجے کے اوپر ایک چھوٹے سے دیوان خانے میں انگلی کے برابر قد کے ناچنے والے بے چجے کی گلابی ٹوپیاں اوڑھے اورتے جیکٹیں پھڑکائے ٹائرول کے کسان فراک کوٹ ڈانٹے بندر گھٹنوں گھٹنوں تک کی بلجس پہنے عمرہ, اور نشستوں کے درمیان گول, گول چکر لگتے. کی کونوں پر پننی سے آئینے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگے ہوتے. ان میں تعداد اور بھی زیادہ معلوم ہونے لگتی وہ دائیں بائیں اور اوپر کھڑکیوں کی طرف دیکھتا جاتا اور باجے کا دستہ گھماتا رہتا وقتاً فوقتاً وہ میل کے پتھر پر بھورے بھورے تھوک کی لمبی سی پچکاری مارتا اور گھٹنے سے باجے کو اوپر اٹھا دیتا جس کے سخت تسموں سے اس کا کندھا دکھ جاتا تھا پیتل کے ایک ٹکرائی شکل کے پنجے کے نیچے گلابی رنگ کا اتلسی پردہ لگا ہوا تھا جس میں سے ہو کر باجے میں سے آواز نکلتی تھی موسیقی کبھی تو ملول اور سسترو ہوتی کبھی تربناک اور تیز تیز باجا وہ تمام دھنے بجاتا جو دوسرے شہروں میں تھیٹروں میں سنی جاتی تھی دیوان خانوں میں گائی جاتی تھی اور جن کی تال پر لوگ رات کو بلور کے منور جھاڑوں کے نیچے ناچتے تھے یہ خارجی دنیا کی آواز ہائے باز گشت تھی جو ایما تک بھی آ پہنچتے تھیں اس کے دماغ میں اچھا خاصا ناچ شروع ہو جاتا اور بے شمار گتیں دوڑ لگانے لگتی قالین کے پھولوں پر ناچتی ہوئی ہندوستانی رقاصہ کی طرح اس کے خیالات سروں کے ساتھ ساتھ اچھلتے ایک خواب سے دوسرے خواب تک ایک غم سے دوسرے غم تک لپکتے ہوئے جاتے جب اس آدمی کی ٹوپی میں کچھ پیسے جمع ہو جاتے تو وہ باجے پر ایک, پر ایک پرانا سا نیلا کپڑا ڈال دیتا اور ارگن کمر پہ رکھ کے بھاری بھاری قدم اٹھاتا چل دیتا ایما اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہتی لیکن سب سے زیادہ تو کھانے کے اوقات اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتے تھے نیچے کی منزل میں چھوٹا سا کمرہ دھواں دیتا ہوا چولہا چڑھ ہوا دروازہ دیواریں ایسی جن میں سے نمی رستی تھی فرش کے سیلے ہوئے پتھر اس ماحول میں ایما کو زندگی کی ساری تلخی اپنی رکابی میں رکھی معلوم ہوتی ابلے ہوئے گوشت کی بھاپ کے ساتھ ساتھ اس کی روح کی گہرائیوں میں سے بیزاری کے بھپکے اٹھتے چارلس بڑے آہستہ آہستہ کھانا کھاتا تھا ایما اخروٹوں سے کھیلتی رہتی یا کوہنی کی ٹیک لگا کے دل بہلانے کے لیے چھری کی نوک سے کرمچ کے کھینچنے لگتی اب اس نے اپنے گھر بار کی فکر بالکل چھوڑ دی اور جب بڑی مادام بواری لینڈ کے زمانے میں کچھ دنوں کے لیے دوست آئی تو اسے یہ تبدیلی دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی وہی ایما جو پہلے ایسی نازک مزاج تھی اور اپنے کپڑوں وغیرہ کا اتنا خیال رکھتی تھی اب اس کا یہ حال تھا کہ پورا پورا دن گزر جاتا اور وہ کپڑے نہ بدلتی بھورے رنگ کی سوتی جرابیں پہنتی اور چربی کی بتیاں جلاتی وہ برابر کہتی رہتی تھی کہ ہم امیر تو ہیں نہیں ہمیں تو بڑے دیکھ بھال کے خرچ کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتی جاتی کہ میں توست میں بڑے آرام سے ہوں بہت خوش ہوں توست مجھے بہت پسند ہے غرض کے ایسی اور باتیں کرتی جن سے اس کی ساس کا منہ بند ہو جاتا اس کے علاوہ اب ایماں اس کی نصیحت سننے کو تیار نہیں معلوم ہوتی تھی بلکہ ایک دفعہ تو یہاں تک ہوا کہ بڑی مادام بواری نے کچھ سوچ کر یہ رائے دی کہ مالکہ کو اپنے ملازموں کے مذہبی عقائد کی بھی نگرانی کرنی چاہیے تو ایمہ نے ایسی کڑی نظر سے دیکھا اور ایسی سرد مہری سے مسکرائی کہ پھر بیچاری ساس کی ہمت نہیں پڑی ایمہ متلن مزاج معلوم ہوتی جا رہی تھی اسے کوئی بات پسند ہی نہ آتی تھی وہ اپنے لیے طرح طرح کے کھانے پکواتی اور پھر انہیں ہاتھ تک نہ لگاتی ایک دن تو وہ صرف خالص دودھ پیتی اور دوسرے دن چائے کی درجنوں پیالیاں اکثر ایسا ہوتا کہ وہ بالکل کمرے سے باہر نہ نکلتی پھر اس کا دم گھٹنے لگتا وہ ساری کھڑکیاں اور ہلکے ہلکے لباس پہنتی اپنی ملازمہ کو اچھی طرح ڈانٹ ڈپٹ لینے کے بعد اسے توفے دیتی یا پاس پڑوس کی سہیلیوں سے ملنے بھیج دیتی اسی طرح بعض دفعہ اس کے بٹوے میں جتنے بھی پیسے ہوتے سب کے سب فقیروں کو دے دیتی حالانکہ دیہات میں پرورش پانے والے اکثر لوگوں کی طرح جن کی روحوں میں اپنے باپ کے ہاتھوں کی تھوڑی بہت سختی ہمیشہ باقی رہ جاتی ہے ایما ذرا بھی نرم دل آسانی سے پسیجنے والی نہ تھی فروری کے اواخر میں بڈھا رواؤ اس کے علاج کی یادگار میں اپنے دامات کے لیے ایک بڑا نفیس فیل مرغ لے کے آیا اور توست میں تین دن ٹھہرا چارلز کا تو زیادہ وقت اپنے مریضوں میں گزرتا تھا اس لیے ایما کو اس کے پاس بیٹھنا پڑتا وہ کمرے میں بیٹھا پائپ پیے جاتا آتش دان میں تھوکتا رہتا اور کھیتی باڑی گائے بچڑوں مرغیوں اور میونسپلٹی کے بارے میں باتیں کرتا رہتا چنانچہ جب وہ گھر سے رخصت ہوا تو ایما نے دروازہ بند کرتے ہوئے ایسا اطمینان کا سانس لیا کہ خود اسے بڑا تعجب ہوا ویسے بھی وہ اب کسی کسی چیز یا کسی شخص سے نفرت کو ذرا بھی چھپا کے نہ رکھتی تھی اور بعض وقت تو اراد عجیب و غریب خیالات کا اظہار کرتی جو بات اوروں کو پسند ہوتی اس میں طرح طرح کے ایب نکالتی اور ناشائستہ اور منافیہ اخلاق چیزوں کو پسند کرتی یہ سب باتیں دیکھ کے اس کے شوہر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی کیا وہ ہمیشہ اسی طرح جلتی کھڑتی رہے گی کیا اسے کبھی نجات نہیں ملے گی آخر وہ بھی تو ایسی ہی تھی جیسے وہ تمام عورتیں جو ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہی تھی اثار میں ایسی ایسی نوابزادیاں دیکھی تھیں جن کی کمر اس سے بھی موٹی اور بھدی تھی اور جن کے اتوار کہیں زیادہ آمیاں تھے یہ سوچ کر وہ خدا کی بے انصافی پر لانت بھیجنے لگتی تھی وہ دیوار سے سر لگا کے رونا شروع کر دیتی اسے ہنگامی زندگیوں پر رشک آتا تھا وہ اس لگن میں جلتی تھی کہ کسی طرح چہرے پر نقاب پہن کر رقص میں شامل ہو اسے شدید قسم کی عیش پرستیوں کی وحشیانہ آرزو تھی ایسی عیش پرستیوں کی جن سے وہ ذرا بھی واقف نہیں تھی مگر بس اتنا جانتی تھی کہ ان رقصوں میں ضرور دستیاب ہوں گی. وہ بالکل پڑ گئی اور اسے اختلاج قلب کی شکایت ہو گئی چارلز نے کافور کی ٹکیاں اور دو ایک دوسری دوائیں تجویز کی جو چیز بھی آزمائی جاتی وہ اس کا مزاج اور بگاڑ دیتی بعض دن وہ سرسام کسی تیزی کے ساتھ دانت کٹکٹانے لگتی اور اس شدید ہے جان کے بعد یک سکتے کسی حالت ہو جاتی وہ نہ تو بولتی نہ ہلتی جلتی اتر کی شیشی کی شیشی اس کے بازوں پر اڈیلی جاتی تب کہیں جا کے اسے ہوش آتا چونکہ وہ برابر توست کی شکایت کرتی رہتی تھی اس لئے چارلز نے خیال کیا کہ اس کی بیماری یقیناً کسی مقامی وجہ سے ہے اس بات کا اسے پورا یقین آ گیا اور وہ سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ کہیں اور چل کے متب جمائے اس دن سے احمد سر کو پیٹنے لگی اسے بڑی سخت خانسی ہو گئی اور اس کی بھوک بالکل جاتی رہی تین سال یہاں رہنے کے بعد توست چھوڑ دینا چارلز کو بہت مہنگا پڑتا تھا خصوصاً ایسے وقت کے جب اس کا مطلب چل پڑا تھا مگر یہ تو ہونا ہی تھا وہ ایما کو رواں لے گیا اور اپنے استاد کو دکھایا ایما کی شکایت آسابی تھی اور اسے آب و ہوا تبدیل کرنے کی ضرورت تھی ادھر ادھر ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد چارلز کو پتا چلا کہ نف شاتل کے علاقے میں ایک اچھی خاصی منڈی ہے جس کا نام یون ویل لیبے ہے یہاں کا ڈاکٹر پولینڈ کا ایک پناہ گزین تھا اور ہفتہ بھر ہوا وہ اپنا بستر کے چلتا بنا تھا چارلز نے وہاں کے فروش کو خط لکھ کے پوچھا کہ قصبے کی آبادی کیا ہے قریب ترین ڈاکٹر کتنی دور رہتا ہے پہلے ڈاکٹر کی سالانہ آبادی کیا تھی وغیرہ وغیرہ جواب تسلی بخش تھا اس لیے اس نے ارادہ کر لیا کہ اگر ایما کی صحت ٹھیک نہ ہوئی تو بہار کے شروع میں وہاں چلا جاؤں گا ایک دن جب ایما اپنی روانگی کے خیال سے ایک دراز صاف کر رہی تھی اس کی انگلی میں کوئی چیز چوبھی. یا اس کے شادی والے گلدستے کا تار تھا نارنگی رنگ کے پھول گرد سے بالکل پیلے پڑ گئے تھے اور اطلس کے کناروں والے فیتے کنی پر گھس گئے تھے اس نے گلدستہ آگ میں پھینک دیا گلدستے نے سوکھے پھونس سے بھی جلدی آگ پکڑ لی کوئلوں کے اوپر یہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے لال لال جھاڑی اور آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا ایما اسے جلتے ہوئے دیکھتی رہی گتے کے بنے ہوئے چھوٹے, چھوٹے کے سے پھل پھڑ گئے تار تڑ گیا سنہرا گوٹا پیگل گیا کاغذ کے پیالا نما پھول جل کے چرمر ہو گئے اور آتیش دان میں کالی کالی تیتریوں کی طرح فڑفڑا پھڑ پھڑاتے پھڑ پھڑ پھڑ آخر چمنی میں اوپر اڑ گئے جب وہ مارچ میں توس سے روانہ ہوئے تو مادام بواری امید سے تھی